ہوں اب آ ہیں پاؤں کی طرف پاؤں کیسے ہوں میرے بھائی پاؤں اٹھے ہوئے ہوں یعنی کہ بچھائے ہوئے نہ ہوں انگلیوں کے ایک کنارے جو ہیں وہ زمین پہ لگ رہے ہوں لیکن پاؤں کھڑے ہوں بچھے ہوئے نہ ہوں اور دونوں پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں اور انگلیوں کے کناروں کے سرے جو ہیں ان کا رخ قبلے کی جانب ہو یعنی کہ آپ کا باقی پاؤں جو ہے اس, کے اس کا جو رخ ہے وہ پیچھے کی طرف ہے لیکن پاؤں کیوں کی کا رخ کبن کی جانب ہونا چاہیے کیا دلیل ہے میرے بھائی دلیل اس کی وہ حدیث ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں اور امام بن کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسرے پہ نہ پایا میں آپ کو تلاش کرنے لگی جناب عشہ کیا فرماتی ہے میں آپ کو تلاش کرنے لگی میرے وہ بھائی جن کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے وہ جناب عائشہ کے الفاظ کو دھیان سے سنیں کہ جناب عائشہ رات کے اندھیرے میں آپ کو تلاش کر رہی ہیں ہاتھ مار مار کے ٹٹور رہی ہیں اگر آپ نور ہوتے جناب عائشہ کو ہاتھ مار مار کے تلاش نہ کرنا پڑتا اگر آپ نور ہوتے جناب عشا کو آپ نظر آ بلکہ آپ کی نور سے کمرہ منور ہوتا لیکن یہاں پہ جناب ایشا کہہ رہی ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے خدمہ کی حدیث ہے میرے بھائی بیٹھ جائیں میرے بھائی بیٹھ جائیں وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو تلاش کرتی رہی چٹولتی رہی ہاتھ مارتی رہی میرے بھائی یہاں سے ایک اور چیز بھی معلوم ہو گئی عقیدہ ٹھیک کرے میرے بھائی عقیدہ آ گیا ہے ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے نور نہیں تھے اور میرے بھائی اب بات شروع ہو گئی ہے تو پہلے اس کو وعدے کر دوں کہ قرآن پاک برا پڑا ہے اس عقیدے سے کہ انبیاء کلام علیہ مسلاۃ بشر تھے میرے بھائی جو بھی نبی آتے رہے ان کے امتی ان کے اوپر یہی اتراج کرتے رہے کہ تم بشر ہو ہم تمہیں نبی کیسے مان لیں اگر وہ بشر نہ ہوتے تو نبی آگے سے کہتے تمہیں کس نے کہا دیا کہ ہم بشر ہیں ہم تو بشر نہیں ہیں ہم تو نور ہیں لیکن وہ آگے سے کہتے تھے کیا کہتے تھے اٹھائیے سورہ ابراہیم تیروا سپارا قالت رسول افی اللہ شکن السماوات والارض ان کے رسول اپنے امتیا سے کہنے لگے کہ ظالمو تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں مولد دے رہا ہے قالو ان تم اللہ بشر اللہ امتی کہنے لگے آگے سے وہ کافر کہنے لگے آگے سے تم تو ہماری طرح کے بشر ہو یہ کون کہنے لگے کافر تریدونا کا با فاتون سلطان تم ہماری طرح کے بشر ہو اور چاہتے ہو کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی عبادت چھوڑ دیں ان بتوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے کوئی واد دلیل لے کر آؤ آگے سے رسولوں نے کیا کہا کیا انہوں نے کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں نہیں فرمایا بشرم مسلح یمن احبادی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں لیکن اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان فرما دیتا ہے ہم بشر ہیں اللہ نے نبی بنا دیا ہم بشر ہیں اللہ نے رسول بنا دیا اللہ نے احسان کر دیا اور میرے بھائی پندرہ سپارہ اٹھا لیں سورہ کاف اٹھا لیں سورہ اسرا،, اسرا اٹھا لیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ انقالو ان اب آص اللہ بشر رسولہ کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے ہدایت قبول کرنے سے ایک ہی چیز نے رو رکھا اور وہ کیا کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو رسول بھیجنا تھا اب آص اللہ بشر رسولہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ دیں کلو کا نفل ارد ملا ایک تو متمعین اگر زمین پہ رہنے والے فرشتے ہوتے تو ہم یقیناً کسی فرشتے کو رسول بنا کے بیچتے لیکن زمین پہ رہنے والے بشر ہیں تو ہم نے بشر کو رسول بنا کے بیچا ہے اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بیچتے تو پھر یہ کہتے جناب ہمیں تو پتا ہی نہیں چل رہا صورتحال خلط مل تو ہو گئی ہے ہمیں پتا ہی نہیں چل رہا یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے پھر تو لوگوں نے بڑے بڑے اطراف کرنے تھے یہ بھی کہنا تھا بھائی یہ فرشتہ ہے ہم انسان ہیں یہ کہتا ہے جی ہاتھ کرو یہ کر سکتے ہیں تھکتے نہیں ہم تو تھک جاتے ہیں یہ کہتا ہے جی یہ رسول ہمارا فرشتہ کہتا ہے نمازیں پڑھو یہ تو نمازیں پڑھتے ہوئے تھکتے نہیں ہم بشر ہم تھک جاتے ہیں ہم کیسے اس کی پیروی کریں اور اللہ تعالی نے سلح فرقان میں فرمایا کی ما ارس اللہ قبل اللہ کام ومشون افیل اسباق ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ کیا تھے وہ کھانا کھانے والے تھے بازاروں میں چلنے والے تھے یعنی کہ انسانوں کی طرح انسان تھے وہ الگ بات ہے کہ فضیلت کے لحاظ سے مقام کے لحاظ سے شان کے لحاظ سے سب انسانوں سے آگے نکل گئے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے شان کے لحاظ سے فضیلت کے لحاظ سے بلندی کے لحاظ سے مراتب عالیہ کے لحاظ سے امبیا کلام علی مثلاۃ وسلام سب انسانوں سے اوپر ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں لیکن ہیں یہ سارے کے سارے بشر تو جناب ایسا کیا فرما رہی ہیں کہ ایک رات مجھے اللہ کے رسول نہ ملے میں آپ کو تلاش کرنے لگی اور یہاں سے عقیدے کا ایک اور مسئلہ بھی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے ایسے ہی آپ کے صحابہ کرام بھی عالم الغیب اگر جناب عشا عالم الغیب ہوتی تو آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی پتا ہوتا اللہ کے رسول پاس ہی سجدے کے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں لیکن جناب عشا پریشان ہو چکی ہیں واضح طور پہ کہتی ہیں حدیث مسلم شریف کی ابر خدیمہ کی نسائی کی ہے واضح طور پہ کہتی ہیں کہ مجھے شک پڑا کہ شاید آپ کسی اور بیگم کے پاس نہ چلے گئے ہوں اگر عالم الغیب ہوتی تو ان شکو کو شبہات میں نہ پڑتی لیکن یہاں پہ میری اور آپ کی ماں کو شب میں پڑ چکی ہیں خود بیان کر رہی ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی اور بھی کے پاس چلے گئے اس لیے پہلے کمرے کی تلاشی لینے لگی ہاتھ مار رہی ہیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں کہتی ہیں جب میرے ہاتھ آپ کے جسم پہ لگے تو وہ آپ کے پاؤں کے اوپر لگے آپ سیدے میں تھے پاؤں آپ کے کھڑے تھے وہاں جناب اشاء فرماری اللہ کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھی اور آپ کے پاؤں کی انگلیوں کے سرے ان کا رخ دبلے کی جانب تھا اور آپ کیا کہہ رہے تھے اللہ اکبر جو دعا پڑھ رہے تھے وہ آگے بتاؤں گا جب بتاؤں گا سیدے کی دعائیں کون کون سی ہیں تو ابھی وہ بتاؤں گا یہ دعا کون سی آپ کر رہے تھے برر کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ نبی علیہ وسلم کے پاؤں کھڑے تھے پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھی اور پاؤں کی انگلیوں کے رخ جو تھا وہ قبلہ کی جانب تھا یہ میرے بھائی سجدے کا انداز اس انداز سے آپ نے سجدہ کرنا ہے یہ ہے وہ سجدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے اب میرے بھائی آتے ہیں اس جانب کے سجدے میں پڑھنا کیا ہے دعائیں کون سی کرنی ہیں یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ سجدہ بہت عظیم عمل ہے آپ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں سجدے میں کیا دعائیں کریں گے ہاں جی سب سے پہلی دعا جی سبان جو میرے سب بھائیوں کو آتی ہے اور بڑی عظیم دعا ہے آنی چاہیے یہ بہت عظیم دعا ہے اس کی اہمیت میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے لیکن میرے بھائی اس سے بھی لمبی اس سے بھی بہتر دعائیں موجود ہیں وہ بھی یاد کریں کبھی یہ پڑھ لی کبھی وہ پڑھ لی آپ سے کئی ایک سجدے میں دعائیں ثابت ہیں آپ کبھی یہ پڑھ لیا کریں کبھی وہ پڑھ لیا کریں اور یہ سب دعائیں سب کے لیے ہیں کسی دعا کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ یہ ہنفیوں کے لیے ہے یہ مالکیوں کے لیے ہے یہ شافیوں کے لیے ہیں, یہ ہمبلیوں کے لیے ہیں. بلکہ ساری دعائیں ہنفیوں کے لیے بھی ہیں مالکیوں کے لیے بھی ہے شافیوں کے لیے بھی ہے ہملوں کے لیے بھی ہیں کیونکہ ہم سب ہی اللہ کے رسول کی امتی ہیں ہمارے آئیڈیل ہمارے لیے نمونہ ہمارے نبی ہمارے رسول ایک ہے اور وہ کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی دعا کیا ہے میرے بھائی سبحان ربی پاک ہے میرا رب میرا رب پاک ہے کسی سے ہر قسم کے ایب سے ہر قسم کے نقص سے ایب کیا ہو سکتے ہیں یہ ایب ہے یہ کہنا کہ اللہ کی کوئی بیگم ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں یہ ایب ہے یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ ایب ہے یہ کہنا کہ اللہ تبارک کائنات کا نظام دلانے میں کسی کی محتاط ہیں۔ یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ واسطے کے بغیر سنتے نہیں ہے وسیع کے بغیر سنتے نہیں ہے یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی شریک ہے جو اللہ کے برابر کا ہے جو کائنات کا نظام چلانے کا پارٹنر ہے یہ عیب ہے اللہ کے لیے تو اللہ کے لیے کوئی عیب بیان نہیں کرنا سبحان ربی اللہ میرا رب میرا خالق میرا رازک کائنات کا نظام چلانے والا ہر قسم کے ایب سے پاک ہے اللہ الاعلا وہ کیا ہے بلند و بالا ہے بلند و بالا ہے میرا رب کہاں ہے اوپر ہے میرا رب مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی بلند اور ذات کے لحاظ سے بھی بلند اللہ کہاں پہ ہے میرے بھائی کہاں پہ ہے میرا رب ارش کے اوپر ہے میرا رب کہاں پہ ہے میرا رب ارش پہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نا اس پہ بیٹھا ہوا ہے میں کہوں لوں ارش پہ ہے بس ارش پہ مستوی ہے